بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے الف لوں الحی القی الف لام میم اللہ وہ زندہ جعوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے نزل علیکل کتاب بالحق مصدق لما بین یدیه و انزل والانجیل اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیر کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے دورات اور انجیل نازل کر چکا ہے من قبل هدل للناس و انزل الفرقان ان اللہین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید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 ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء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 انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات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 اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ پرور دگار جب تو ہمیں سیدھے رستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیو ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے ربنا پرور دگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں تو ہر اپنے واضح سے ٹلنے والا نہیں ہے ان ش اڑم و کو در فرم نل کدب ندہ بدون شدید قن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے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 قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَى فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأِيَا الْعَنِمْ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءَ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 مختلف اللہ ات ال کی تب علم الله حسری الب اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے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 فل اسم تو اجی الیل ہی ومنی تان و پولی لین اُتل این اسم تم فم اصل فی تلو ف مل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 آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے انبی علی وتلونتی وتلون الین مون بل کس ہوں فبش ہوں علی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 اُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِن نَاصِرِينَ یہ وہ لوگ ہیں جن کے عمال دنیا اور آخرت دونوں میں زائع ہو گئے اور ان کا مددکار کوئی نہیں ہے الم تلین اوتون خیب مینل منہ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے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 الیکل ملکی تو مک منت من تش اتوئز من تش و توزو من تش ات دل تش ان کادیجل ہری وفیلئی و تحخل ہی امل میخل میت مئی وترزق من تشاء حساب کہو خدایا ملک کے مالک تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے جسے چاہے عزت بخشے اور جسے چاہے ذلیل کر دے بھلائی تیرے اختیار میں ہے بے شک تو ہر چیز پر تادر ہے رات کو دن میں پیروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ لا یتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا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 مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے قل ان تخفون ما في صدوركم او تبدوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير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 یو مت جی دونوں سیم لکشمی خریم و أن ان وَبَيْنَهُ بین امد ویو حد کمپس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 وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے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 تو سننے اور جاننے والا ہے پلمت کون چوبی ان باتوں بھی ماتھ کون چوبی ان باتو ہے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 زكريا كلما دَخَلَ عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قَالَ زیا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ پالتوں دلش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 نی کابی مل دعا ربه رب من یہ حال دیکھ کر زکریہ نے اپنے رب کو پکارا پرورتگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد ہٹا کر تو ہی دعا سننے والا ہے مل ہو پولی فلم بھی الله شروخ سعید ہسور سید ہسوری ناری جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا اللہ تجھے یا, یا کی خوشخبری دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی کمال درجے کا ضابط ہوگا نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا قال رب زکریہ نے کہا پرورتگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانچ ہے جواب ملا ایسا ہی ہوگا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کالی اللہ تن سطلا من اللہ وبکی اوسب بلا شی وب کا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے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 اپنی خدمت کے لیے چن لیا مریم کی مع اے مریم اپنے رب کی تاب فرمان بن کر رہے اس کے آگے سر وسجود ہو اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا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 اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا ملا مور کی بھی کلیمتی مسیح موری ہے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 مَا يقول یہ سن کر مریم بولی پر پرتگاڑ میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا جواب ملا ایسا ہی ہوگا اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّورَاتَ وَالْإِنجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فيه فيكون طيرا کو الله وبری عل ابر سو الموتى موت الله وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا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 میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں زخیرہ کر کے رکھتے ہو اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَلِئُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الذي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ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 دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو رب رب تم اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی لہذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو یہی سیدھا راستہ ہے فل احس ملک پال من سواری کو لریو اللَّهِ سولہ بِاللَّهِ بھی ات مسم جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے ہواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے گواہ رہو کہ ہم مسلم یعنی اللہ کے آگے سر تاج چکا دینے والے ہیں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 اللہ خیر پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے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 اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے پورے دے کیے جائیں گے اور خوب جان لے کے ظالموں سے اللہ ہر کس محبت نہیں کرتا ذلك نتلوه عليك من یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں ثم قال فيكون اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کیسی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا الحق الحمر من ممتری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 کول چالو ندو ابن انبنا اکمنی سکو فن آ فس کم سنب تہل تم منب تہل فن دہیا یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد اس سے کہو آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لانت ہو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 بس اگر یہ لوگ اس شٹ پر مقابلے میں آنے سے منہ مو موڑے تو ان کا مفصد ہونا صاف کھل جائے گا اور اللہ تو مفصدوں کے حال سے واقف ہی ہے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 اللا نعبد اللہ ناب شری کبھی شعل بابن بابن فکو نشو مسلم کہو اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف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 اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے مشرقی ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا اور وہ ہر کس مشرقوں میں سے نہ تھا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 تمل کتب امینو بلگی ام ز آمَنُوا الگ نمنو اجہن ہری اخو لال پہلے کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے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 لش وسی یخرہ نتی مئیشو لو سبلی العظيم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 لین سب لو پولو نالم کبھی اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ٹھیر بھی دے دو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 اینم لو بلکت بلتا سب می نلکت ہو مینئ دل ہی ہول ہی وی بہم وَهُمْ ن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 نلی بشرین چی اہل کتاب سوکم و نوت سم پولی لو نل ک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 جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو اولا مورید الملابی نبا بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ تم مسلم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 مل دلکریلو اکرن ال پشو ان مینش ہی بنچ و دلک سی پو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 قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ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 اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا کئی فیل ان الرسول حق وجاءہم البینات حقوج لا ند القوم الظالمین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 جگ والناس ولملسی خالدین خالی لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 نللی نفموپیو بل مہدی لگ بھل مدبی موسری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 کُلُّ الطعام کان حِلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةِ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 تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت علی اللہ من بعد ذلك هم اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں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 نملو منیست پل سبیل فرف انہیلال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 لل کی تبلی مت خدو ن سبی لن امن تب نئی وجم تم سوہد نتا ملو کہو اے اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے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 یا من فری نمکین اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم نے ان اہلے کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے وہ کئی فتق فورون تم تئی کم آیا تم کم رسوڑ بلد ہو دیا فرو مستفی تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے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 سومتی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 کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا اچھا تو اب اس کفران نعمت کے سلے میں عذاب کا مزہ چکھو الَّذِينَ وَجُوهُمْ فَفِي رحمت فصیح فِيهَا خَالِدُونَ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے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 سم فیو تنہوں کر بل امن الک بل کیا نیو اللہ مین من اکس مل پب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو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 وَإِن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ينصرون یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹ دکھائیں گے پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی بری بچال مدد بحبل من الله وحبل من الناس و بغضب من الله بری عليهم من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 من اہل الكتاب امت قائمت يتلون آیات اللہ آناء الليل وهم يسجدون مگر سارے اہل کتاب یقصہ نہیں ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں یو مینو نل ملو مون بل او فی و رو فی الف یو ول مین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 آمنوا لا ین خبالا, خبالا دون ما نبل قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر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 کم تم بل کت بھی پوکم کالولہ کم نرم اُل موت واری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 تم سس کم ہسن تم تم و اب کم سی وس یا بو کم کئی دم شی نون مہی تمہارا بھلا ہوتا ہے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 ولدی نالوفیشن اوسرو ز کروا فست سرو گن اؤ فی رز بل اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فوج کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتقاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو مان اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے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 جنہوں نے اللہ کے احکام و ہدایات کو جھٹلایا بیان یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تمبی ہے اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحزنُوا وَأَن تم ان کم تم دل شکستہ نہ ہو غم نہ کرو تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو مس القوم قرح قرسوم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 یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہوں کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں صلاح ال منو پی اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کرنا چاہتا تھا ندو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 اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں دیکھ لیا پد خلت رسول ات او اوت تم مال کو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 جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی اولا قد خود پکم سون بنی ادین تم اتنا زم فل امر واسوئی تم مادم تو ہبو م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 دلال کم بادشی پتن پوںہسم بلہ هل لنا من یپور من شيء ونل یو پون فی پی ملا یو نل یو لو نوکر نل نمل امرش اکتیل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 کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے ان الَّذِينَ تَوَلَّوْ مِنْكُمْ يَوْمَا التَقَ الْجَمْعَانِ اِنَّمَ اسْتَزَلْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا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 وحلین امنوت نو کلین کفو پالونی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 جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں وَلَئِن مُتْتُمْ او قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ اور خواہ مرو یا مارے جاؤ بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے بما رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ولک سولی ولکل پھر سب فیل و شرح فیل سید پچوکی لال ان پیغمبر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 جو بدترین ٹھکانہ ہے اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بٹر جہاں فرق ہے اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَشُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ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 جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے بنعمت من اللہ وفضل وأن اللہ لا يضيع أجر وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداؤں فرحاں ہیں اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا اللہ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے الدین پال لو سپد جم فم فضد فضد ایمن پالو حسن کی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 اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خامخا ڈرا رہا تھا لہذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان کو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 سبین کفرو ان لی ہیر ان نم لیل لیس نمب یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں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 وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا ٹاک بن جائے گا زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے لپد سمیا پال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 اللہ دین پالو دل اللہ نیلن رسولی نبنی تلوں کل پد ج کم رسول م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 جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيمِ اب اے محمد اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے لائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے کلون آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے عجر قیامت کے روز پانے والے ہو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 تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے لتب لم نفی اموالی کم وسیم والا تس نم ن مینل لگین او تل کتاب مین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 لت سب ن فون بیمار اٹو نئی مدو بالوف لطح سبن لمد علی تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو پھر واقع انہوں نے نہیں کیے ہیں حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے ان کی خل قیصا ریت الحا ج روب ن فل پتہ گا پلنگ صبح روب نتہ گا پلنگ صبح نکلا گند زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں پرورتگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے تو باک ہے اس سے کے ابس کام کرے پس ہے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے ربنا انك من تدخل النار فقد وما من انصار تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ضلعت اور رسوائی میں ڈال دیا اور پھر ایسے سالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا اب سمی منا دیا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 جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ دیکھ لوگوں کے ساتھ کردا وندہ جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر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 پلین نجو اخریجو مندریم اوفی سبھی و پاترو پوتی روپیم سی اتیم ادھ لیاتیدیل جنات تجري من تحتها مشتی ثوابا من عند الله واللہ حسن جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں خا مرد ہو یا عورت تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو لہذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور سٹائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے لا تقلب الذين كفروا في اے نبی دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے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 جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا یا